ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شبِ اسراء کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی بہت ساری برکات ہیں بے حد اور بے شمار رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر فرماتا ہے جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے ایک بہت ہی پیاری روایت کا مفہوم ہے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر سو بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت اس کا حشر شہداء کے زمرے میں فرمائے گا شہداء کے ساتھ اسے رکھے گا کتنی پیاری برکت ہے کتنی پیاری فضیلت ہے رمضان مبارک کی یہ مبارک اور بابرکت گھڑیاں ہمیں میسر ہیں تو جہاں ہم دیگر عبادات میں کوشش کرتے ہیں وہیں دن کے اوقات کے اندر رات کے اوقات کے اندر کچھ نہ کچھ پیارے آکاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام ضرور پیش کیا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم الحمدللہ اسلامی زندگی سلسلے میں ہم سب جمع ہیں آپ کو مرحبا کہتا ہوں جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں ہم ایک مسلمان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے بات چیت کا سلسلہ ہوگا شریعہ احکامات سیکھنے کی کوشش کریں گے آپ اس نیت کے ساتھ شامل رہیں کہ انشاءاللہ شاء جو کچھ بھی یہاں پر بیان کیا جائے گا جو کچھ بھی مدنی پھول ہمیں پیش کیے جائیں گے انہیں ہم سنیں گے سمجھیں گے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیے ایک سننا برائے سننا ہوتا ہے ہم بہت سارے بیانات سنتے ہیں بہت ساری اسپیچیز جو ہے وہ ہم سنا کرتے ہیں بہت ساری کتابیں ہم پڑھا کرتے ہیں لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا پڑھنا برائے عمل ہوتا ہے ہمارا سننا برائے عمل ہوتا ہے کہ ہم کسی کی بات سن رہے ہیں اس لیے کہ جو کچھ میں سنوں گا اس پر عمل بھی کروں گا یاد رکھیے ایک مسلمان کی زندگی دیگر افراد سے دیگر ادیان پر عمل کرنے والے سے جو دیگر اقوام ہیں دیگر مذاہب ہیں دیگر تہذیبیں ہیں جو ادر ٹریڈیشنز ہیں مختلف قسم کے کلچرز پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر ہزاروں ہزاروں ہزار کلچر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں ان سب سے مختلف ہوا کرتی ہے اور ہونی چاہیے بات یہ ہے کہ اول تو ہمیں اپنے انداز زندگی کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے ہاؤ ٹو اسپینڈ مائی لائف مجھے اسلامی احکامات پر عمل کس طرح سے کرنا ہے اگر میں لباس پہن رہا ہوں میں کھانا کھا رہا ہوں میں لوگوں سے میل جول رکھ رہا ہوں میرا آنا جانا ہے کسی کے گھر پر جا رہا ہوں میرا دوست آنا ہے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے میرا کسی کے ساتھ پڑھنا ہے تو یہ جتنے بھی میری زندگی کے یہ گوشے ہیں جتنے بھی ڈائیورسٹی ہے میری زندگی کے اندر وہ ساری کی ساری اسلام کے مطابق ہو شریعت متحرہ کے مطابق ہو پہلے علم ہوتا ہے اس کے بعد ہی عمل کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے نہ صرف جذبہ علم حاصل کرنے کا ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کا بھی جذبہ ہمیں ہونا چاہیے کوشش کریں گے من جدہ و جدہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا تو یہی مدری چینل کا مقصد کہہ لیجیے دعوت اسلامی کا مدری مقصد کہہ لیجیے اور اس سلسلے کا بالخصوص مقصد کہہ لیجئے روزانہ ہمارا ایک موضوع پر ان اللہ گفتگو کا سلسلہ ہوگا آج کا ہمارا موضوع ہے لباس اسلامی لباس ایک مسلمان کا لباس کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں ہمارا دین ہماری شریعت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں قرآن و حدیث میں ہمیں کیا روشنی ملتی ہے انشاءاللہ عزوجل اس موضوع پر آج ہماری گفتگو ہوگی آپ کو بھی ضرور شامل رکھیں گے فقط آپ سنیں گے نہیں بلکہ آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے شیئر کریں گے اپنی گفتگو کو اپنے جذبات کو اپنے سوالات کو اور جو آپ ہم سے بات کرنا چاہیں یو کین کال از دا نمبر یو آر سینگ آن دا اسکرین اس نمبر پر آپ ابھی ہاتھوں ہاتھ کال ہاتھ کیجئے اور آپ اس موضوع سے متعلق کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں نگرانی شورا الحمد کرم فرماؤں گے ہمارے روزانہ کے سلسلے میں ان سے آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ان شاء اللہ ضرور آپ کی کال کو شامل کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفی ہیں گفتگو کی جانب السلام علیکم و رحمت اللہ, اللہ وبرکاتہ سو سوال رکھا. سے مجھے باپا کا ایک جواب یاد آیا جی جی ابھی یاد آیا ایک مرتبہ کسی اسلامی بھائی نے میل میں نے پڑھی دی پاپا کو یہی سوال میل کے ذریعے کیا تھا اور میل میں جسے لکھتے نا کہ آپ کا کیا حال ہے امی سننا تو امی کو جواب دیے انہوں نے لکھا ہوگا آپ کا کیا حال ہے تو گوسین میں بریک کی نکاتا آپ خوف زیادہ اللہ مجھے یہ میل پاپا کی ملی تھی مجھے بڑا وہ شوق لگا تھا نا کہ یہ ایک ہٹ کے بات ہے عموماً ایسا ہوتا نہیں ہم اپنا یہ جملہ نہیں بک بھی سکتے وہ ان کی کیفیت ہوتی ہے اللہ کا شکر الحمد للہ ربین ماشاء اللہ سب لباس کے بارے میں آج ہمارا موضوع ہے جی جی تو سب سے پہلے تو یہی بات ہمیں سمجھنی ہے اور آج جو ہماری گفتگو ہوگی کہ پہلے تو اہمیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ لباس بھی ایک کام ہے ایک مسلمان کا لباس کیوں مختلف ہونا چاہیے لیکن لباس تو ہر شخص پہ پہنتا ہے ترقی کا زمانہ ہے جنگل کا دور تو اب گزر چکا لباس تو ہر شخص پہنتا ہے لیکن پہلے یہ بات ہمارے ذہن میں کیسے پختہ ہو کہ وی آر مسلم اور ایک مسلمان کو اپنے لباس کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے اور یہ بھی کوئی ایک سوچ و بچار کے بعد کرنے والا عمل ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المسلین اما بعد فارعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں جو آپ نے اشارت فرمائے نا جنگل جی وہ مورخین نے کچھ اس طرح کی وجہ کی ہے کہ اگر جنگلوں کے بھی حالات اور جو جنگل میں رہنے والوں کے بھی جو حالات لکھے گئے ہیں ان میں ایک فیکٹر ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ ستر اور شرم گاہوں کی حفاظت کا ذہن اس وقت سے جنگل میں رہنے والوں کے لیے ہوتا تھا وہ درخت کے پتے اور پتہ نہیں کیا کیا باندھ بن کر بھی اپنے جسم کے بعد حصوں کا کو چھپانے کا ذہن صحیح. یہ قوموں میں رہا ہے اس کا آپ کو بھی جی. اندازہ ہوگا جی. البتہ یہ کہ مسلمان کا لباس اس کی انفرادیت اپنی جگہ پر مسلم ہے ایک لباس ایک نعمت ہے انسان اس لباس کے ذریعے اپنے بدن کو ڈھانپتا ہے آپ یہ دیکھیے جو بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی اس کی جو صاف صفائی وغیرہ کے جو پروسیجر ہوتا ہے <تصفح> اس کے بعد جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے اس کو لباس کسی کپڑے لپیٹ میں لپیٹا لپیٹ جاتا ہے اس کے بعد پھر اس, اس کی ماں کے سپرد کیا جاتا ہے جہاں پر اس کی غذا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے <تصفح> تو انسان کے پیدا ہوتے ہی پہلے اس کی وہ صفائی ہے اور صفائی کے بعد اس, اس کو اس کو ڈھانپنا ہے کپڑوں میں صحیح <تصفح> تو لباس جب سے ہم دنیا میں آئیں دنیا میں آتے ہی ہم سب سے پہلے اپنے بدن کو ڈھانپتے ہیں جی اس کے بعد پھر رضا کی طرف جائیں صحیح تو یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور فطرت بھی ہے جیسا جب ان نظر آنے کی بات کی تو وہ ایک نیچر ہے انسان کو کوئی سمجھا کہ نا جنگل جنگلی سے جنگلی شخص بھی جو ہے نا وہ ان چیزوں کا حفاظت کرے اس کی ایک مطلب اس کی اس میں نیچر میں شامل ہے وہ ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری جی بات آپ کی یہ ہو گئی کہ لباس ایک تو نعمت ستر چپتا ہے انسان بدن ڈھانپتا ہے سردی سے گرمی سے یہ لباس تحفظ دیتا ہے پھر زیب و زینت اس کے لیے جو جو اس کے شرعی طریقے کار ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارا دین ہمارا اسلام لباس کے معاملے میں ہماری کوئی رہنمائی نہ کرتا ہوتا اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک سے آپ کے ارشادات مبارکہ سے ہمیں کوئی رہنمائی نہ ملتی ہو فکاہ کرام قرآن پاک کی آیات اور قرآن پاک کی آیات اور روایت جو حدیث پاک ہیں وہاں سے ہمیں کوئی لباس کے بارے میں انہوں نے کوئی نچوڑ ہمیں نہ دیا ہو اتر نہ دیا ہو پطر تحقیق جو ہوتی ہے اس کا تصور نہیں ہے نہیں ہے واقعی آپ نے درست فرمایا اور آئی صاحب اس اعتبار سے اگر دیکھیں لباس کی اہمیت کی بات کریں تو فطرت تو ہے لباس ہر شخص اختیار بھی کرتا ہے لیکن کسی کی بھی پرسنالٹی کو جب ہم دیکھتے ہیں کسی بھی شخص کو ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کون ہے وہ کس طرز کا آدمی ہے اس کی شخصیت کے بارے میں نگاہ پڑتے ہی جو پہلی اپیل ہے وہ شاید اس کے لباس سے ہی ہوتی ہے بعد میں اس سے بات چیت ہوگی اس کے افکار اس کے ذہن میں کیا چیزیں ہیں وہ ایک بات کی چیز ہے ایک جو اپیرنس ہے بندے کی وہ خود لباس سے ظاہر ہے گویا کہ لباس ایک اتنی بنیادی چیز ہے آپ کی شخصیت سے متعلق کہ آپ کو دیکھتے ہی جو آپ کی شخصیت کے بارے میں فرسٹ امپریشن کسی دیکھنے والے کا قائم ہوگا تو وہ آپ کے لباس سے قائم ہوگا. لباس اندازہ ہو جاتا ہے ایک شخص سادہ لباس پہننے کا عادی ہوتا ہے ایک شخص تراش خراش والے لباس پہننے کا عادی ہوتا ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید آپ لباس بھی انسان کی ذہنیت کی ترجمانی کرتا ہے کہ اس کی ذہنیت کیا ہے کیا ہے اس کا جو ظاہری گیٹ اپ ہے جو اس کے مزاج میں ہوگا وہی اس کے ظاہر ظاہر ہوگا ہوگا فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ ایک عملہ کہا جاتا ہے کہ دماغ کے اندر جو کچھ ہے وہ چہرے سے ظاہری جو سے ظاہر ہوتا ہے باسمت لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی انڈیکس کھولنے نہیں دے خود پڑھنے نہیں دیتے کسی کو اور کا کچھ اور ہے چہرے پر وہ ایسے اثر رکھتے ہیں سر یہ تو محاورہ ہی ہے جملہ ہے اور یہ متلقن کبھی نہیں بولا جاتا جی یہ ایسا ہی ایسا ہوتا ہے بعض شخصیت ہوتی ہیں کہ جو اپنی شخصیت جو ذہن و دل میں اس کو ظاہر ہونے نہیں دیتے جی البتہ لباس پر بات چلی تھی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ لباس کے معاملے میں ہمارا دین ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو تو الحمدللہ بہت ساری روایات لباس کے بارے میں بلکہ مطلب کہادی آہد... سے پاک کی جو کتابیں ہیں احادیث مبارکہ کی جی کتابوں جی میں باقاعدہ لباس کا پورا چیپٹر موجود ہے جی کتاب اللباس کے کتاب الباس اور بہت ساری روایات ہیں اور ہر روایت زائرے کے سلسلے میں بیان ہو سکتی لیکن ہر روایتوں سے پھر جو مسائل ہیں اور جو اس کی جو شروعات ہیں جی وہ پڑھنے سے تارک رکھتی جی جی کلر جی جی جی کے بارے میں کیا روایت کچھ پڑھی آپ نے رنگ وغیرہ کے بارے میں یہ تو نہیں ہے سرخ رنگ مرد کے لیے آیا ہے کہ مرد کو سرخ رنگ کی اجازت نہیں دی گئی ہے ایسا شوق جو یعنی عورتوں سے مشابت اختیار کرے سرخ رنگ, رنگ کے بارے میں ممانعت لکھی گئی ہے جی البتہ سفید لباس کے بارے میں سفید بھی کو تو پسند کیا گیا لباس کو کہ میرے مشکاذ شریف ہے کہ مشکاش شریف کے اندر سفید لباس کے متعلق جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید کپڑے پہنو وہ زیادہ پاکیزہ اور بہت ستھرے اور بہت پسندیدہ اور اس میں اپنے مردوں کو کفن دو کفن دو اب یہ روایت جو ابھی بڑی یعنی سفید کپڑا جو ہے جی اس کی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس پر دھبا فوراً نظر آئے ہے بالکل آپ دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹل وغیرہ میں بھی لوگ سفید حالانکہ گھروں میں ہمارے یہاں جو بیشی ہوتی ہیں کلرڈ ہوتی ہے وہ سفید نہیں ہوتی کیونکہ وہ میلے ہونے کا ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ جب عورتیں کہتے ہیں کہ بار بار دھوئے گا کون ڈاک دبے ہاں ڈاک ڈبے لیکن سفید یہ کوالٹی ہے کہ دھبے لگتے رہے دھبے لگتے رہے دھبے لگتے رہے تو پھر دھبوں میں بھی پھر جراثیم پلتے ہیں اس کے اندر صفائی اگر پراپر نہ ہو تو اسی طرح ہاں ویسے دھبے والے کپڑے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ کپڑا بھی ذکر کرتا ہے جب تک کہ وہ میلہ نہ ہو اچھا تو کپڑوں کو صاف ستھرا ہونا چاہیے تو صفائی ایک الگ ٹاپک ہے لیکن سفید کلر کی پذیرائی ہے سرکار نے اس کو پسند فرمایا پھر یہ ہے کہ سفید کپڑا سفید رنگ جو ہے نا یہ سمجھے کہ یہ بیسک رنگ ہے پیدائشی رنگ جو اس کو کہتے ہیں نا وائٹ یہ پیدائشی رنگ ہے تو یہ سفید ہونا چاہیے اور مفتی صاحب نے یہاں بڑی بات لکھی ہے کہ دل پسند جتنا حسن و زب سفید کپڑے میں ہے اتنا دوسرے میں نہیں ہے جی بلکہ مسلمان کے لیے سفید کپڑا بہت ہی بہتر ہے مفتی احمد اور خان نیمی رحمۃ اللہ نے یہ حدیث پاک میں لکھا میں یہ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے صدر شریعہ بدر طریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے کہ لباس میانہ کاسٹ کا ہونا چاہیے یعنی عمومی حالات کے اندر نہ ہی بہت زیادہ قیمتی لباس پہننا چاہیے اور نہ ہی اتنا گھٹیا لباس کہ جس کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ متوجہ ہوں لوگوں کی توجہ جائے اور جس سے جو ہے وہ آپ کا اکرام لوگوں کے دلوں میں نہ ہو ایسا گھٹیا لباس سے بھی منع فرمایا اور اسلام کے اندر کتنی خوبی ہے اور کتنا حسن ہے کہ اگر اس کے مطابق بندہ عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر کتنا بیلنس رہتا ہے اس کی اور بھی وضاحتیں کی گئی ہیں کہ ایسا گھٹیا لباس پہننا کہ جس سے لوگ انگشت نمائی کریں so لباس شہرت جی آپ بحث میں چلے گئے لباس شہرت کے لوگ اس پر انگلیاں اٹھائیں اب یہ صوفی اس طرح کا کوئی لباس پہنے کہ اس کو لوگ اسے صوفی سمجھیں نیک سمجھیں نیک سمجھیں تو یہ ایک الگ ٹاپک آ گیا یا پھر ایسا لباس اصل ہے وہ جو میں نے جو پڑھا بار شریف کے حوالے سے وہ تکبر کے تقبر والا جو لباس ہے نا اس کی مطلب کہ سخت رومانہت آئی ہے اور اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ میں نے لباس پہنا اب مجھے یہ کیسے پتا چلے کہ میں نے جو لباس پہنا ہے مجھ میں تکبر آیا یا نہیں آیا میں کپڑے پہن کر اب میں آیا تو اس میں تکبر آیا یا نہیں آیا یہ ایک سوال ہے تو اب یہ کہ اپنی حالت کو چیک کرنا کہ مجھ میں تکبر تکبر یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور اس کی بہت بڑی دات ہے تکبر تکبر کی تعریف ہی اپنے ذہن نشین رکھ نہیں چاہیے مدھیہ چلنے جی. کے ناظرین کو کہ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ خود کو دوسرے سے بہتر جاننا اور اگلے کو حقیر جاننا حقیر جان محض اپنے آپ کو بہتر ہی بہتر سمجھنا یہ خود پسندی کی طرف لے کے جاتا ہے اور اگر خود کو بہتر سمجھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے گا تو یہ تکبر کی تاریخ میں شامل آ جائے گا اور یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے اب آپ نے لباس پہنا اب لباس پہننے کے بعد انسان اپنی حالت پر غور کرے کہ ان کپڑوں سے تکبر پیدا ہوا یا نہیں ہوا اگر وہ حالت باقی نہیں رہتی جو کپڑا پہننے سے پہلے تھی تو گویا کوئی تکبر میں آ گیا لہذا ایسے کپڑے سے بچے کہ تکبر جو ہے نا وہ اس سے پیدا ہو اور ورنہ یہ مر جائے گا تو یہ عموماً ہر ایک کو چیک کرنا چاہیے اسلامی بہنوں کو چیک کرنا چاہیے کہ کہیں میں ایسا لباس نہ پھینیں جسے تکبر ہو اپنے آپ کو دوسروں پر فوقیت دیتا پھرے فخر کرے سامنے والوں کو گٹیا سمجھتا پھرے جو یہ الگ ٹاپک ہے کہ انسان لباس کا انتخاب اس طرح کرے کہ وہ تکبر کا شکار نہ ہو نہ جب مزید گفتگو ان شاء کریں گے ناظرین کو بھی شامل کر لیں دو کالس کا مجھے بتایا گیا ہے ان شاء انشاءاللہ چار ہو ہیں چلے سنا دیں پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے جو ہماری گفتگو اسی سے متعلق ہی کچھ کالز بھی ہوں جی سُنائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حملی نقش ہے اور میں آسٹریلیا سے بات کر رہا ہوں الحمد اللہ پہلے رمضان شریف سے میرے سارے سلسلے فالو کی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی اسلامی زندگی کی طرح ان کی تربیت کرے یہ سوال میں پوچھا تھا جزاک خیر و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی نیکسٹ السلام علیکم وعلیکم, وعلیکم ورحمت السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, رحمت اللہ وبرکاتہ. میں عقف بات کر رہا ہوں بجے خان سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم کچھ لوگ جو آفیس میں کام کرتے ہیں اور ہمیں جو پین شرٹ اپ پڑتی ہے کیا ہم پہن سکتے ہیں برائے مہربانی السلام علیکم وعلیکم السلام و, و رحمۃ اللہ, اللہ. وبرکاتہ جب بھی لباس کی بات ہوگی پین تو یہ جی. سوال ضرور آئے گا تو انشاءاللہ اس کو ضرور شامل کریں گے گفتگو میں بھی تو نا اب تو نہیں چست ہو گئے کہپک گئی کال السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد شاہد اقبال فریدی کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں میرا سوال ہے کہ اگر آپ کے ساتھ پرابیوں میں سجدہ تلاوت کر لے اس کے بعد پھر بھول جائے دوبارہ وہاں سے تلاوت کرے آیا اسے پھر سجدہ تلاوت کرنا چاہیے یا نہیں شکریہ موضوع موزوں کا سوال ہے یہ نہ دیں موضوع سے متعلق ہی دیں نیکسٹ دے دیں لاسٹ کال اچھا ٹھیک ہے موضوع سے ہٹ کے جی اچھا دو بیسکلی کوشچن ہیں اچھا پہلا بھی دیکھ کے ہی کال کر دی ہوگی اسلامی زندگی کے مطابق بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے مطلب کہ وہ اسلامی زندگی گزار سکے یہ مراد ہوگی یہی ہے تو اس میں اگر لباس کے پہلو کو آپ بیان فرما دیں اسی کو یونہ لے لیں دیکھیں اس میں بنیادی ایک رواج جو میرے سامنے اس وقت ہے وہ اگر روایت تمام اسلامی بھائی اپنے پیش نظر رکھ لینا اور پھر اس کے تحت مفتی احمد یارقہ نئی رحمۃ اللہ تعالی نے جو وضاحت فرمائی ہے اگر وہ وضاحت بھی دیکھ لی جائے کہ روایت و روایت کا ایک حصہ یہ ہے کہ کفار کے لباس پہ یہ کپڑے دیکھے میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حابی پر تو سومی رنگے کپڑے دکھے تو اس پر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کفار کے لباس میں سے ہیں تم انہیں نہ پہنو صحیح اب یہ, یہ کفار کے لباس میں سے ہیں تم انہیں نہ پہنو جی اس کے تحت مفتی احمد یار خان احمد یارخان نیمی رحمۃ اللہ تعالی نے اس میں اچھی خاصی وضاحت ہے یہ کہ کوئی اصل میں مساوقت ہے نا قفار جو ہے نا یہ اس ان کے حرام اور حلال کے مطابق کوئی کانسیپٹ نہیں ہے نا یہ بنیادی بات اگر ہمارے جنازم جی سمجھ لیں کہ ہم ان کا لباس کیوں کہنے جن کے نظریہ حرام حلال کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے شریعت نا. کے جو احکامات مسلمانوں کے لیے ہیں ڈیفینیٹلی کہ وہ ان کی طرف ان کا کوئی وہ علاقہ ہی نہیں ہے ان کا ایریا ہی نہیں ہے تو اب ان کے لباس کو اختیار کرنا ان کے کسی بھی انداز کو اختیار کرنا تو اس میں کم از کم مسلمان کو اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ وہ یہ غور کر لے کہ یہ جو چیز یا جو کلچر یا جو طریقہ کار میں غیر مسلم کا لے رہا ہوں آیا اسلام اس کے لینے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا صحیح یعنی کسی کو دیکھ کر صرف لے لینا یہ درست نہیں ہے درست نہیں جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے دین پر نہیں ہے وہ اسلام پر نہیں ہے وہ کفار ہے وہ غیر مسلم ہے نان مسلم ہے مسلم اور میرے کچھ رولس اینڈ ریگولیشنز ہیں یہ جب پتہ ہوگا کہ میرے رولز اور ریگولیشنز ہیں تو جب بندہ غور کرے گا نا یہاں تو مسئلہ یہی ہے نا آپ جو فرما رہے ہیں کہ ان کی کسی بھی چیز کو یوں ہی نہ لے لے غور کرے یہ بیسک سمجھ ہے نا جی یہ بھی تو علم ہے یا نہیں ہے بالکل یہ بھی تو علم کی بات ہے نا مطلب کوئی کسی جگہ آ کر آپ کوئی سیرا تو پکڑیں گے نا کم از کم یہی سیرا ہی اگر پکڑ لی ہماری قوم کہ کسی کام کو کرتے اس وقت اس پر بات ہو رہی ہے نان مسلم کلچر چاہے اس کا تعلق ان کے لباس سے ہو یا ان کی غذا سے ہو کسی بھی چیز سے ہو اب جی وہ چیز کا ہو جی تو سور بھی ہیں جی تو ہم سور تو نہیں کھاتے ہیں کیونکہ وہ حرام ہے تو اب یہ اتنی مشہور و معروف بات ہے کہ مسلمان اس سے بچتا ہے تو اس کے علاوہ اور کئی ایسے میٹر آتا ہے بات ہے لباس کی تو اب چونکہ کفار کا ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے اور یہ اس چیز میں فرق نہیں کر سک نہیں کرتے ان کا مزاج ہی نہیں ان کا ان کا ایریا ہی نہیں ہے جیسے شیتر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا وہ پہنتے جو ان کی سمجھ میں آتا ہے جو ان کو ان کے بدن پر اچھا لگتا ہے جو ان کی آنکھوں کو بھاگتا ہے وہ پہن لیتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ہمیں وہی اچھا لگے گا جو ہمارے اسلام نے ہم کو اچھا لگنے کا فرمایا اور ہمیں وہ اچھا نہیں لگنا چاہیے جس کا ہمیں اسلام نے منع فرمایا ہے کہ یہ درست نہیں ہے ہم اس سے بچیں گے تو اس میں مطلب مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی مطلب اس میں بہت واضح بات کی ہے اور جیسے مردانہ زنانہ جو لباس ہوتا ہے بس مردوں کا لباس عورتیں پہنتی ہیں عورتوں کا لباس مردیں مرد پہنتے ہیں ایسا لباس ہمارے یہاں سے میں کیونکہ فیلڈ میں رہ چکا ہوں یہ والی تو مجھے پتا ہے کہ بہت کلوزلی پتا ہے کہ مردانہ مطلب عورتوں کے لیے کیسے کیسے لباس بننا بنائے جاتے ہیں اور اب مردوں نے کیسے کیسے لباس پہننے شروع کیے ہیں البتہ یہاں پر جو مفتی صاحب نے جو مدنی پھول دیا وہ یہ ہوا کہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو کفار کے لباس سے اور مردوں کو عورتوں کے لباس سے بچنا چاہیے جی اب یہ انتخاب کرنا ہے کہ لباس ہمارا کون سا ہے دیکھیں میں ہر لباس کو ناجائز نہیں کہہ رہا یہ نہیں ہے کہ یہ لباس چونکہ انگریزوں کی طرف آیا تو یہ لباس ناجائز ہی ہے یہ،, یہ میں نہیں کہہ رہا مگر یہ سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ لباس اسلامی ہے یا نہیں جی یہ ہمارا ہے یا نہیں ہے یہ ریسک یہی ہے اور اس کی ممانت کی ایک بڑی وجہ کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو یعنی جو لباس غیر مسلموں کے ساتھ خاص ہے ان کے کلچر کا حصہ ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ان کا لباس ہے اور جس کو ہمارے علماء نے منع دکھے تو اس طرح مطلب کہ یہ غور کر لیا جائے تو آپ پہلے بچوں سے چلتے ہیں جی جو سوال آیا تو بچوں کے اگر لباس کے عنوان سے میں اگر آپ کو عرض کروں کہ کیسی تربیت ہونی چاہیے تو اپنے بچوں کو بچپن ہی سے آپ لباس پہنائے اسلامی اور اس میں بھی آپ بچپن ہی سے اپنی بچیوں کا لباس جو واقعی لڑکیوں کا ہی لباس کہلاتا ہے وہ پہنا اور لڑکوں کو باقاعدہ لڑکوں کا ہی لباس پہنا ہے بالکل جو شرخار بچے ہوتے ہیں ان کے لباس میں سچ کو اتنا وہ بھی نہیں نہیں ہوتا لیکن جیسے جیسے یہ بڑے ہو جائے تو ان کے لباسوں میں تبدیلی دل آنی چاہیے ہمارے یہاں یہ کہ لڑکیوں کا لباس بھی اب لڑکوں والا ہی چونکہ بنتا چلا جا رہا ہے اور وہی مطلب کہ وہ تھوڑا سا اس میں مطلب کہ سلائی میں اور ڈیزائننگ میں تھوڑی سی چینجنگ لا کر اس کو مطلب کہ وہ جیسے پرفیوم دو ٹائپ کے آ ہیں مین اور وومین مطلب کہ آ آ, آ, مین آتا ہے اور عورتوں کا آتا ہے نا ہی اور شی لکھا ہوتا ہے پتا نہیں ہر اور شی ہی لکھا یہ سب لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اب اسی طرح یہ لباس بھی جو ہے نا وہ اسی طرح الگ الگ کر جائے گا یہ سب سیلز پوائنٹ آف ویو پر یہ ساری چیزیں بھی کی جاتی ہیں تو اس کو سمجھے اور اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اسلامی لباس پہنائیں اور بچوں کو بتاتے رہے بیٹا یہ ہمارا لباس ہے یہ ہمارا لباس ہے یہ ہمارا لباس ہے یہ, لباس ہے یہ وہ بیسک چیز ہے جہاں سے بچے کا ذہن بننا شروع, شروع, شروع ہو جائے گا اسی طرح بچیاں جیسے بڑی ہوں تو بھی ان کے لباس کو عورتوں والا ہی لباس رکھیں اور اب تو پردے کی طرف بھی سینس ڈیولپ ہونا شروع ہو جانی چاہیے نا ایک تو بالکل بچی ہے وہاں پر بھی ہو لیکن سات آٹھ سال نو سال کو جب اب اس عمر کو پہنچ رہے تو اب ایک تو یہ لباس کے عورت ہی کا ہو لڑکی ہی کا ہو اور پلس یہ ہے کہ اب اس کو آہستہ آہستہ مزید پردے کا کنسپٹ بھی لباس کی شکل کے اندر ملنا چاہیے پانچ سال کی عمر میں ویسے ہی مطلب کہ باپ پر بچے کی فرائض وغیرہ کے معاملے میں تربیت کرنا جی یہ تو واجب کیونکہ بلو کے قریب ہو گیا نا تو اب اس کو ابھی سے سٹارٹ کرے گا تو اس کی تربیت کمپلیٹ اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیں لباس کے معاملے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں ہر معاملے میں اپنے بچے کی تربیت پہ دھیان دیں یہی وہ عمر ہے بچے کی آسٹریلیا سے انہوں نے جو فون کیا تھا جی. اب آپ نے اگر اپنے بچے کو گھر کی چار دیواری میں کلچر نہیں دیا تو اس نے تھوڑے عرصے میں گھر سے باہر پاؤں رکھنا ہی رکھنا ہے تو گھر سے باہر جب یہ پاؤں رکھے گا تو جو اس کو اب جو دنیا نظر آئے گی وہ اسی دنیا کو سمجھے گا کہ یہی دنیا ہے یہی انداز زندگی ہے کیونکہ وہ بچہ ہے اس کے اندر ابھی فیصلہ کرنے کی کوئی قوت و صلاحیت ہے سچ نہیں ہے تو اس, میں اس کو آپ کو اسی طرح گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے ہی کہ جب وہ گھر سے باہر قدم رکھے میرا اپنا پوائنٹ آف یہ ہے کہ جب بچہ گھر سے باہر قدم رکھنے کی پورشن میں آئے تو اس وقت تک اس کا کسی حد تک مائنڈ بن جانا چاہیے کہ ہمارا بیسک کلچر کیا ہے تاکہ باہر اگر وہ کوئی چیز کو دیکھے تو وہ کہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے جیسا کہ جن کے گھروں میں موسیقی کا رواج نہیں ہے تو ان کے گھروں میں بچوں کو میوزک موسیق اور موسیقی سے نفرت دلائی جاتی ہے اب جب ان کے بچے والدین کے ساتھ ہی کبھی گھر سے باہر نکلتے ہیں اور کوئی کار یا کوئی ایسی چیز یا موسیقی کی آواز دور سے بھی اگر آ جائے تو بچہ بے پکار اٹھتا ہے ابو یہ غلط کر رہا ہے نا جی جب بچہ کان پر ہاتھ کر ہے ابو یہ غلط کر رہے ہیں نا امی یہ گندے بچے ہیں نا بچے بچوں کو منع کر رہے ہیں بچوں کو اللہ ناراض ہو جائے گا جیسے ماں باپ جو تربیت میں یہ ایک ذہن دیتے ہیں نا کہ یہ چیز غلط ہے تو اللہ تعالی ناراض ہو جائے گا بیٹا یہ گناہ ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تو واقعی یہ ہے کہ اگر اس کا اپنا ذہن پختہ ہوگا جب بھی وہ باہر نکل کے پھر وہ غلط اور درست کی تمیز کرے گا لیکن یہاں پر ایک یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ ابھی بچہ ہے نابالغ ہے تو اب اس پہ یہ فرق کرنا نہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے بچہ کہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی تو بچہ ہے دیکھیں یہ ابھی تو بچہ ہے نا یہ یہی ہماری بچت ہے کہ اسلام نے ہمیں اس کی اس عمر میں تربیت کیا لکھا بچہ ہی تو ہے جس کی تربیت کرنی ہے آپ بچہ کہ گھر میں تھوڑی رکھتے ہیں بچہ کہ اس کو سکول بھی تو بھیج رہے ہیں نہ بھیجیں جب بڑا ہو جائے ماشہور ہو جائے تب اس کو سکول بھیجیے گا تاکہ سکول میں جا کر کیسے پڑھے گا بچہ ابھی کیا بےچارا اسکول میں جا کے پڑھے گا تو آپ جب ڈھائی تین سال کے بچے کی عمر کو مونٹسری کی طرف پری پرائمری کی طرف بھیج دیتے ہیں کہ یہیں سے اس کی تربیت شروع ہوگی تو آپ اتنا تو آدمی سوچیں کہ یہ جب میرا اتنا سا ڈھائی تین سال کا بچہ آج مونٹسری پرائمری میں جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے آپ نے چھ مہینے کی عمر میں نہیں بھیجا وہی ہمیں تو بچے پالے جا رہے ہیں طرح سے تو وہ بچہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا شعور پا رہا ہے اور اب وہ مطلب کہ اس کے اندر لینے کی صلاحیتوں کا اسٹارٹ شروع ہو چکا ہے تو اب یہیں سے تو آپ اس کو ذہن دینا ہے اور بالخصوص لباس چونکہ ہمارا موضوع ہے تو لباس کے حوالے سے اس کا یہی ذہن دینا چاہیے کہ بیٹا ہمارا مذہبی لباس یہ ہے دیکھیے بچہ آپ کا جب تک مذہبی نہیں بنے گا مذہبی بننے سے کسرا نہیں جس جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اسلامی وضاح اطا والا ہوتا کہ مذہبی آدمی ہے تو مذہبی آدمی ہونا تو فخر کی بات ہے یعنی مسلمان ہونا ہی مذہبی آدمی ہونا فخر کی بات, جب بات جب مذہب مذہب ہے جب میں مذہبی اسلام پر ہوں جی تو میرا مذہب ہے اسلام تو میں مطلب کہ اسلام کے طریقہ کار اور اس کے جو برتاؤ کے جو معاملات ہیں اور جو ہمارے جو طور طریقے ہیں اس وقت اسلام جی ہونا چاہیے نا. اور دوسرا سب یہاں پر یہ بھی ہے نا کہ اگر وہ بچہ ہے یا بچی ہے تو اس کے اندر فکائے کرام نے وضاحت فرمائی ہے کہ اگر اس کو ناجائز لباس پہنایا لڑکے کو لڑکی کو ایسا لباس پہنائے اگرچہ وہ نابالغ رہے لیکن جس کے شریعت میں اجازت نہیں تھی تو اس کا وبان والدین पा والدین پر آئے گا ایک یہ بھی اس کا پہلو ہے یہ نہیں ہے کہ وہ بچہ بچی ہے تو اب اس کو جو بھی پہنایا ہے تو ہم بریو وہ ذمہ ہے دیکھئے نا کانسیپٹ کلیئر ہوا نا کہ والدین پر آئے گا نا والدین ذمہ دار ہیں بالکل ذمہ دار والدین ذمہ دار ہے کہ انہوں نے ابھی سے یہ عادت کیوں رہی اگر یہ عادت اختیار کر لے گا تو بالکل تو آج جو ہمارے بچے بہرا روی کا جو شکار ہے ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان بچوں کی بچپن سے تربیت نہیں ہے اور ہم بچہ کہہ کر جی اس کی تربیت سے رو دان کر دیجیے ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں اہم بات کیا ہے صاحب آپ نے ماشاءاللہ یعنی کہ بچہ کہہ کر چھوڑنا یہ تو بنیادی طور پر ہی غلط ہو تربیت کی اس کے مری کی تربیت کے دین ہے جس میں آپ نے اس کی تربیت نہ کرنے کا سوچ بنا رکھی ہے اور جب اس کی تربیت کے دن پورے ہو جاتے ہیں اور ایک پریکٹکل لائف کی طرف چلتا یعنی بچے کی جب نقل کی عمر تھی جی تو آپ نے اس کو وہ نقل ہی نہیں کروائی جو نقل اس کو دین اور استعمیہ کری بھلے نقل کرواتے ہیں لیکن کسی اور طرف ہاں اب اب جب عقل کے عقل استعمال کرنے کے بچے کا ایام شروع ہوئے تو جو نقل یہ کرتا رہا اسی وہی اس کی عقل پہ لگ ہو گیا اب اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ غلط ہے تو وہ بیٹا کہتا ہے کہ پھر وہ غلط تھا تو مجھے اپنے بچپن میں بتایا نہیں مجھے وہ طریقے کار پر کیوں چلا زبان حال سے وہ یہی کہتا ہے اور جب بھی وہ پھر ضدی بھی ہوتا ہے آپ کی بات نہیں مانتا اور آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو یہ جملہ اگر ہمارے ذہن نشین رہے نا کہ تربیت کی عمر ہی بچپن ہے بس آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ موٹا ذہن بنا لے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی ہے نا یہ اولاد سات آٹھ سال تک آپ نے اس کو اسلامی طور طریقے اسلامی انداز سکھانا ہے بس یہ آپ اب حص کر لیں آپ میرے مسارے ناظر حص کر لیں اب اس کا تعلق کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے ہے آپ کریں دس سال تک آپ اس کی تربیت کر دیں کیونکہ اب دس سال ہو گئے اب نماز کے معاملات اور دیگر معاملات ایسے آئیں گے جس میں اب آپ کو سختی کرنے کی اور وہاں ستر میں مارنے کی بھی اجازت آئے گی اب آپ نے ساڑھے نو سال تک کچھ بھی نہیں کیا جب جی. اب, اب آپ کو پتہ چلا کہ مجھے مارنے کی اجازت ہے اب آپ کا ذہن بن گیا آپ کا ذہن بار. اب آپ اس کو مار رہے ہیں سال, سال رہے کی ساری جمع کر کے وہ جو, جو نہیں وہ جو, جو, جو, جو اس کا ذہن بنانے کا جو پیریڈ تھا اس کا ذہن جب بنایا ہی نہیں ہے اور اب وہ اس پوزیشن میں آ گیا کہ وہ ذہن آپ کا لینے سے پہلے سوچے گا مختبی مختبی اسے پہلے, پہلے گا؟ کہ وہ آپ کی بات کو سوچے پھر لے آپ اس کو اپنی بات دینا شروع کر دیں تاکہ وہ آپ کی بات لے لے اب کوئی دوسری بات کرے گا نا اب وہ پہلے آپ کی بات کو سوچے گا کہ یہ بات جو مجھے اب بتائی جا رہی ہے یہ بات میری پہلی بات سے کانٹرا کرتی ہے مخالف آتی ہے تو میں اس کی بات کیسے مانوں اب نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بیٹا آ کر آپ سے سوال کرے گا کہ مجھے یہ بات پتا ہے درست کیا تھا آپ کی بات درست کہ اس کی بات درست ورنہ وہ اس کے بعد کمپیئر کرنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہم نے اس کو دی کچھ نہیں ہے درگزر معافی اس طرح کی چیزیں لباس اس میں لباس ہی پر لے رہا ہوں نیت کی تھی کہ باپا کے استعار کے کھانے کے مناظر مدی چلے کے ناظرین کو انشاءاللہ دکھائیں گے تو آئیے چند لمحے امیر اہل سنت کے ساتھ آپ گزار لیں علی الحبیب محمد سلو البیب سلو ہوئی, کلام بھی الحمدللہ ہم نے سننے کی ثابت حاصل کی چلیں جی آپ بڑھتے ہیں آپ کے مزید کال کی جانب جی سنائیے ناظرین کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم و وعلیکم السلام و, و, و, و, و, و, و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شورا کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کسی کا یہ کہنا کہ لباس کوئی سنت نہیں ہے جو جس طرح کی جگہ پر رہتا ہے وہ اسی طرح کا لباس پہنتا ہے براہدین اس کے بارے میں شاہ فرمائے ہمارا دین اسلام اس سے متعلق کیا رہنمائی فرماتا ہے السلام علیکم اللہ وبرکاتہ جی ایک اور محمد اویس میاں والی سیاز کر <سطور> رہا ہوں نگرانی شروع کی بارہ میں سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ لباس پہننے سے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے یا خود پسندی ہو جاتی ہے لیکن بارہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی نیا لباس پہنا یا دھلاوا لباس پہنا گیا تو دل میں خوشی یا فرحت محسوس ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا سنوں انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ غور سے سنتے ہیں اور کوشچن بھی ریز کرتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں جی ایک اور کال دے دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد اشرف اطاری باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں میرے نگرانی شعر کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا اسلامی بہنیں سفید لباس پہن سکتی ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سب تین کالز ہیں جو پہلا کوشچن تھا کہ کوئی اگر یہ کہے کہ لباس میں کوئی سنت نہیں آپ جس کلچر میں رہتے ہیں جس ثقافت میں رہتے ہیں جس ایریا کے اندر رہتے ہیں اس ایریا کا جو بھی کلچر ہے جو بھی ثقافت ہے اس کے مطابق آپ لباس اپنائیں تو اس میں سنت کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس کے مطالعے کی کمی ہے اصل میں مطالعہ نہیں ہوتا اور سنی سنائی بات پر چلتے ہیں یا اپنا ہی کوئی نظریہ یا اپنا ہی کوئی کانسیپٹ مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جبکہ اس وقت میرے سامنے مقت المدینہ ایک سو شریف حدیث کی کتاب بھی موجود ہے جس میں مختلف روایتیں رباس سے متعلق روایتیں تو یہاں بخاری مسلم کے حوالے سے تو کتنی روایتیں نقل کی گئی ہیں اور بھی دیگر کتب حدیث کی روایتیں ٹھیک ہے پھر میرے سامنے بارے شریعت بھی ہے ان تینوں جگہوں پر میں نے ही ہی کے को کو سامنے हुआ ہوا ہے اور शरियत شریعت ہی سے اب میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ سنت اچھا اب بارہ شریعت کا جو لفظ اسٹارٹ ہوتا ہے نا جی بارہ شریعت میں یہاں سے جو لفظ اسٹارٹ ہوتا ہے جو آغاز ہو رہا ہے آغاز یہ ہے کہ سنت یہ ہے سہانندہ کیا بات ہے مجھے سنت یہ ہے اب سنت کیا ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو کرتا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے کرتے کو پسند پسند فرمایا تو دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو تکنے اور گھٹنے کے سینٹر اگر آپ اس کی پیمائش کریں گے تو اس کا جو سینٹر آئے گا وہ آدھی پی تک آئے گا تو آستین کی لمبائی جو ہے نا وہ ایک بالش ٹھیک ہے کی لمبائی اور انگلوں کے پوروں تک میکسمم یہ ہے کہ پوروں, تک ہو پوروں کے تک اور چورائی ایک بالش تو پھر سنت یہ ہے کہ مرد کا تہبند یا پاجامہ ٹکنے سے اوپر رہے مرد مردانہ اور عورت زنانا ہی لباس پہنے ٹھیک چھوٹے بچوں اور بچیوں میں بھی اس بات کا لیاز رکھا جائے الگ مدنی پھول ہیں تو یہ بات کہنا کہ سنت کچھ نہیں کچھ نہیں ہمارے اس معاملے میں کوئی رہنمائی نہیں ہماری رہنمائی نہیں کی یا اس معاملے میں شدید خاموش ہے یا بس ایسا ہی لباس پہن لو جو ستر چکے لیکن لباس میں حیا کا تقاضے ہوتے ہیں لباس میں شرم و حیاں نہیں جیسے کہ وہ سوال پینٹ کا جو ہے تھا تو اگرچہ پینٹ پہننے کو رومان نے اب ناجائز نہیں رکھا جی لیکن بھی تو نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ناجائز نہیں ہے اب بھی مسلمانوں کا ذہن ہے میں کرتا ہوں جو بیرون ملک ہم سفر کا جب موقع ملتا ہے تو مسجد میں جب نماز کھیلن جاتے ہیں تو یہ پین شرٹ اور سوٹیں وغیرہ جو بھی ہیں ٹو پیس سوٹ تھری پیس سوٹ اور یہ کوٹ ٹائی وغیرہ جو بھی ہیں یہ سب پہنتے ہیں تو اب بھی کرنٹ ابھی لیٹسٹ کلچر میں آپ خرچ کرتا یہ ہے کہ مسجد مساجد کے اندر گون رکھے ہوئے ہیں لمبے لمبے اچھا مسجد گون رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ گون وہ آتے ہیں گون پہنتے ہیں گونڈ پہن کر کئی لوگ ہیں نہیں بھی پہنتے کئی لوگ ہیں جو گون پہن کر نماز پڑھتے ہیں یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں عید کی نماز کے لیے جب قوم جاتی ہے اچھا خاصا آدمی جو عید کی نماز کے بعد دس گیارہ بجے بارہ بجے زور کے بعد پھر وہ اپنا پینٹ شرٹ پہنتا ہے لیکن عید کی نماز کے لیے جاتا ہے تو خاص عید کی نماز کے لیے کرتا شلوار یا سلواتا ہی نہیں سلواتا بالکل دو لباس سلوائے جاتے ہیں ایک نماز کے لیے ایک شب قدر کی بات آتی ہے شب بارات کی بات آتی ہے اس طرح کے جو مذہبی ہمارے جو راشتے آتی ہیں ایونٹس آتے ہیں جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں جب ان کے مواقع آتے ہیں تو ایک تعداد ہے جو اس طرح اپنے لباس کو تبدیل کرتی ہے یہ لباس یہ لباس جب مذہبی طور پر کوئی چیز کرنے کا وقت آتا ہے اجتماع میں جانا ہے جمعہ کی نماز کے لیے لوگوں نے الگ لباس رکھا ہے جنازوں میں شرکت جنازے, جنازے, جنازے, جنازے میں جاتے ہیں اور اچھا خاصا آدمی مطلب میرے افسران سے میرے ملا جب افسران باپا کے پاس آتے تھے تو بڑے بڑے افسران کو میں جانتا ہوں وہ پہلے گھر جاتے تھے گھر جا کے کپڑے تبدیل کرتے تھے پھر کرتا شلواتے ہیں سب کو ٹوپی رکھ کے کے پاس آتے تھے یعنی مسلمان کی یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ یہ لباس کیا ہے اور یہ لباس کیا ہے کانسپٹ تو ہے کانسپٹ بنا ہوا ہے کانسپٹ کلیئر بھی ہے ایسا نہیں کہ کلیئر نہیں ہے کانسپٹ کلیئر بھی ہے پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح مطلب کہ کرتے کا جیسے آپ کرتے کا دامن آپ اپنے جو کرتا پہنتے ہیں اپنے پاجامہ پہنا یا شلوار پہنی اب اس کے اوپر کرتا پہنتے تو کرتا کیا کرتا ہے کرتا کیا کام دیتا ہے اب اسی کرتے کے اسی پاجامے کے اوپر آپ شرٹ پہن لیں شلوار یا پائجامے وہ شرٹ پہن لیں کوئی باہر نکلے گا مایوب ہو گیا کہ نہیں یار یہ نہیں کرتا پہنو تاکہ اس کا دامن نیچے تک آئے گا اور وہ آپ کو ہتھیار کے لباس میں لے کر آتا ہے हैं? بالکل ہے نا ہیا کے لباس میں لباس میں لے لیا اب آپ شلوار کی جگہ پینٹ میں ہے اور اوپر وہی شرٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ دامن سے آپ نے آگے سے دامن ہٹا کر نیچے پینٹ پہن لیے اور چونکہ وہ ایک ایسا انٹرنیشنل کلچر بن چکا ہے کہ اب یہ آنکھوں کے لیے اتنا مایوب نہیں رہا لیکن جو واقعیتن اتنی آنکھوں کے اندر اپنی وہ باتیں ہیں جی ان کو یہ چیزیں اب بھی جا آپ نے تذکرہ کیا یہ تو اس کا آپ نے تذکرہ کیا نا کہ جو اتنی چست نہیں ہے کہ جس سے جو آزائے فطر جو आजाय وہ ابار اس کا ظاہر ہوتا ہو تو بہت احتیاط کی بات ہے میں ناجائز تو ناجائز تو علما نہیں کہہ رہے نا اس کو جی مگر میں یہاں سے ہمارا تو موضوع اسلامی زندگی ہے جی جی اور اسلامی زندگی میں مدنی لباس اسلامی لباس اس طرح کا اگر آپ تصور اپنا جمانے کی ہوتا نہیں ہے اصل میں بھلا لگنا معیار کی تبدیلی کہیں دیکھیے آپ نے کہا نا کہ کانسیپٹ تو ہے یہ تو ہے لیکن پھر بھی پہنا نہیں جاتا مستقل طور پر نہیں پہنا جاتا ایونٹس پر پہننے کا مطلب یہ ہے کہ اب یا تو ہمارے آنکھوں کا دیکھنے کا معیار بدل گیا یا ہم اپنے اندر وہ اتنی ہمت نہیں پاتے کہ ہم اسلامی لباس پہن کر ہر جگہ پر چلے جائیں تو یہ اصل پرابلم ہوا نا کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسلامی لباس ہے اور یہ اسلامی لباس نہیں ہے ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ اٹھتے بیٹھتے کس ماحول میں جیسے ماحول میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ اس طرح کا انداز بھی لباس میں آ جاتا ہے اب دعوت اسلامی کے اگر سن لو تو بارے یہ مدنی ماحول میں ہفتہ وار اجتماع میں اگر کوئی اس طرح کا لباس میں گا جاتا تو اس کو شرم آتی ہے جی تو یہ تو ماحول پر ڈپینڈ اچھا جی جی وہ تھا تکبر کا آپ نے کہا ہے کولر نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ آپ نے تو کہا کہ قیمتی لباس یا بیش قیمت لباس ہو تو تکبر آ جاتا ہے جبکہ ایک پہلو خوشی دل میں محسوس کرنے کا ایک تمانت کا بھی تو ہے کیا آپ نے کہا ہے ایسا میں نے خوشی یا ناخوشی بھی بات نہیں کی میں نے صرف بار شریعت کے حوالے سے اور اس کو امیل سنت نے بھی اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ تکبر کے طور پر جو لباس ہو وہ ممنوع ہے تکبر ہے یہ تکبر ہے یا نہیں اس کی شناخت یوں کرے کہ ان کپڑوں کے پہننے سے پہلے اپنی جو حالت پاتا تھا اگر پہننے کے بعد بھی وہی حالت ہے تو معلوم ہوا کہ ان کپڑوں سے تکبر پیدا نہیں ہوا صحیح. اگر وہ حالت اب باقی نہیں رہی تو تکبر آ گیا اس کنڈیشن میں ایسے کپڑے سے بچے کہ تکبر کے تکبر بہت بری صفت ہے اب یہاں تکبر کی آنے نہ کی بات ہے وہاں پہ لباس پہنا ہے خوشی ہوئی ہے خوشی کا یہاں کو وہ تعلق نہیں تعلق, नहीं تعلق नहीं नहीं یعنی ہر جگہ پر تکبر یہ ضروری نہیں ہے تکبر نہیں بلکہ آپ نے تکبر کی تعریف یہ ہے کہ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ آپ خود کو آلہ اور دوسرے کو گھٹیا سمجھنے لگ جائیں اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو اچھا پرانا لباس کا کیا کانسیپٹ بیان کیا جائے گا لباس پرانا بھی تو ہوتا ہے تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کیا بیان کریں گے کہ کس لباس کو ہمیں پرانا سمجھنا چاہیے دو چار چھ دفعہ پہننے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے ضائع کر دیا جاتا ہے یا اس کو پہننے کی طرح رغبت نہیں ہوتی تو ہم ایک لباس کو پرانا ہونا کب سمجھے اس کے متعلق احادیث مبارکہ موجود ہیں چنانچہ نہیں میرا ہی میں وہ روایتیں ہیں میں دیکھ لیتا ہوں ان شاء اللہ تعالی تب تک آج صاحب آپ روایت دیکھ رہے ہیں ایک دو کال ہیں اسی موضوع سے متعلق ہیں کال دے دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نگران کی بارگاہ میں ہے کہ ہم اپنی چھوٹی بچیوں کو جینس پینٹ وغیرہ پہناتے ہیں تو یہ بات پہنانا کیا جائز اور اپنے چھوٹے بچوں کو جینس پینٹ وغیرہ کہنا چاہیے کیا یہ بھی صحیح ہے اگر بچوں کو شروع سے ہی اگر اسلامی لباس پنانا شروع کرے تو کیا بچوں کی زندگی پر یہ فرق پڑ سکتا ہے کہ وہ سہی سے لباس کو پہننے کا بھی بن جائے گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی نیکسٹ السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کتنی عمر کی بچی پر لباس فرض ہے لباس فرض؟ بڑا مختصر اور بڑا شاندار سوال کیا. کتنی عمر کی بچی پر لباس پہننا فرض ہے جیسا تین چار کالز ہو گئی ایک تو آپ روایت بیان فرما رہے تھے پرانے لباس کے حوالے سے پھر وہ وائٹ ڈریس اسلامی بہنوں کا پرانے مم. لباس کے حوالے سے میں ایک بڑی پیاری اور بڑی جامع حدیث ایک سنانے جا رہا ہوں لباس کے حوالے کتاب و لباس ہی میں اس کو نقل کیا گیا یہ عمر مومنین عظرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے صلی اللہ تعالی فرمائی عائشہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو تم کو دنیا سے اتنا کافی ہو جیسے سوار مسافر کا توشہ اللہ اور امیروں کی مجلس سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنے کو بچاؤ اور کسی کپڑے کو پرانا نہ سمجھو ہتھا کہ اسے پیون لگا لو اللہ اکبر اب اس کی جو شرح مفتی صاحب نے لکھی ہے نا بڑی پیاری شرح لکھی ہے تھوڑی دنیا پر صبر کرنے تھوڑی دنیا پر کناٹ کرنے کا جو ہے نا اس حدیث پاک میں درس دیا گیا ہے کہ مسافر جب راستہ طے کرنا ہوتا تو مسافر اپنا کتنا سامان ہس کے ضرورت ہس میں ضرورت سامان رکھتا ہے لمبا سفر ہو تو لمبا چھوٹا سفر ہو چھوٹا تو بول رہتا لمٹ ہے کہ اٹھائے گا کون وہ ہے نا پول سرا سے ہلکے بوجھ والے بآسانی سے گزر جائیں گے جلدی گزر جائیں گے تو بہت سامان کو بوجھ وبال سمجھ یہاں بتایا جا رہا ہے اور پھر مالداروں کی مجلس سے یہ خود کو مالدار بننے کی کوشش کرنا تو بہت دور رہا مالداروں کی صحبت سے بھی پرہیز کرو یہاں مفتی صاحب نے لکھا ہے یہاں مالداروں سے غافل اور متقبر مالدار مراد ہے صحیح ونہ عثمان نے کہنی ہے رضی اللہ تعالیٰ علیہ مالدار تھے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے اور مالدار جو ایوریج وہ ہے کم یہ ولڈ وائڈ بھی ہے دنیا میں بھی ہے مالدار دنیا میں کم ہے صحیح لیبر ہی زیادہ غریب ہی زیادہ ہے اگر اربوں کی تعداد دنیا میں بتائی جاتی تو اربوں میں مالدار کتنا پرسن ہوگا جس کو واقعی مالدار کہا جائے اب وہی اب مالداروں میں اگر وہ جیسے کہ موتی صاحب نے وہ بھی مالدار ہیں علماء بھی اگر مال غفلت میں ڈال دیتا ہے کیونکہ کمانا ہوتا ہے نا دن رات کام کرنا ہوتا ہے پھر مارکیٹوں کی جو صورتحال ہے اس میں رہ کر زمانہ مارکیٹ میں رہ کر تقبہ پرہیزگاری اور زہد و کناہٹ کا اختیار ہو جانا اور یہ مل جانا ان, ان باتوں کو پڑھ کر اس سے لطف اندوز ہونا یہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ باتیں بھی اتنی جلدی ہضم نہیں ہوتی کہ اتنی مال کی محبت اور مال کی چاہت اور مال کی طلب ڈر کر لیتی ہے دل کے اندر کہ پھر تعویلیں بہت آتی ہیں ہمارے ذہنوں میں واقعی یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں تعویلیں بہت آتی ہیں جب بھی تو آزمائش کی جہاں بھی بات کی گئی ہے قرآن مجید میں دیکھتے ہیں احادیث میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو فتنے والی چیزیں ہیں جو آزمائش والی چیزیں ہیں تو اس میں سر فہرست جو ہے وہ مال کو بیان کیا جاتا ہے تو یہاں یہ ایک تصور آیا دوسرا یہ تھا کہ وہ کسی کپڑے کو پرانا نہ سمجھو حتیٰ کہ اس میں پروبند لگا لو ہمارا تو اس کا مطلب ہے کسی کا بھی پرانا نہیں ہوتا یہاں جو ہے انتہائی کا کی تعلیم ہے اصل میں کہ پیون والے کپڑے پہننے میں آر نہ ہو اگر ایسی صورت ہو جائے تو یہی تصور دیا جا رہا ہے کہ ہر وقت عمدہ لباس پہنتے رہنا کہ اب اگر معمولی لباس پہنے گا مزہ نہیں آ رہا تو یہ آر آنا جو ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا آر نہیں آنی چاہیے یہاں تک حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں سنتے کیا تم نہیں سنتے بے شک پرانے کپڑے پہننا ایمان سے ہے بے شک پرانے کپڑے پہننا یہ ایمان سے ہے یعنی yani معمولی لباس پھٹے پرانے کپڑے پہننے سے شرم و آر نہ ہو یعنی yani کبھی کبھی ایسا لباس بھی پہن لینا چاہیے معمولی عام پہننا تو بہت ضروری نہیں ہے لیکن جو کانسپٹ ہے اس کے پیچھے کانسپٹ یہی ہے کہ آدمی پھر وہی رکھ رکھاؤ میں رہتا ہے جی اور اس میں پھر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی آپ یہ دیکھیے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کہ عمر, عمر فاروق کو دیکھا جب آپ خلافت پر تھے آپ کے کپڑوں میں اوپر تلے تین پیون ایک جگہ پر لگے تھے Allah اوپر تلے تین پیون خلیجہ ہوئے نا کہ ایک پیون پرانا ہو گیا हم. اب اسی کے وہ دوسرا پیون لگا لیا okay. اب وہ پیون پرانا ہوا اسی کے وہ تیسرا پیون لگا لیا Allah. تین پیون مطلب <تصال> کہ ایک پر ایک ایک کے اوپر ایک لگا ہوا تھا یہ پوزیشن تھی اب حالانکہ مطلب کہ آدھی دنیا پر ان کی حکومت حکمرانی تھی اور آدھی دنیا پر آدھی مطلب اتنی بڑی ان کی خلافت تھی لیکن ان کی کیست تھی یہاں تک مطلب کہ آیا کہ جب خلافت کے زمانے میں خطبہ دیا تو کہنے والے کہتے ہیں کہ اس صبح آپ کے تہبن شریف میں بارہ پیون تھے اللہ, <اللہ> تو <تصفح> <وز> اتنی بڑی مثال ہے اور یہ کیوں نہ ہو کہ پیارے آقد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس نکالا سرکار کا دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کہ اس لباس میں پیارے آقد صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی تشریف لے گئے اور اس لباس کے اندر بھی پیمند لگا ہوا تھا تو یہ صحابہ کرام نے پریکٹیکلی جب اپنے آقا کو اس انداز پر دیکھا اس سادگی کو ملاحظہ کیا تو پھر ان کی زندگی کے اندر بھی پھر ایسے ہی الحمدللہ مدنی بہاریں جو ہے وہ ایک, ایک باز باز ضرور معاذ کے ذہن میں آئے گی کہ ایک حدیث پاک ہے میں وہ حدیث کوڈ ہی کر دیتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ پسند کرتا ہے یہ کہ اس کی نعمت کا اثر اس بندے پر دیکھا جائے صحیح حدیث ہے ٹھیک ہے جی مفتی صاحب نے یہاں کا جواب دیا مفتی صاحب دکھتے ہیں کہ یہ جو پیون والی اور یہ جو معمولی معمولی لباس سے جو روایتی مقصد یہی ہے کہ پیون والے کپڑے کے پہننے میں آر نہ ہونی چاہیے زیادہ یہ حدیث اور نہ حدیث کے خلاف نہیں ہے جہاں ارشاد ہے کہ رب کی نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہو فرمایا کہ نیا کپڑا پاؤ تو پرانا خیرات کر دو حضرت ابو انصاری رودی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم گدے کی سواری فرما لیتے تھے اپنی نالین مبارک خود سی لیتے تھے اپنی کمیز میں پیون لگا لیتے تھے اور پہن لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو میری سنت سے نفرت کرے وہ میری جماعت سے نہیں آذان ہو رہی ہے اللہ اللہ شو اللہ خزانوی سلام اللہ الحمد اللہ تو یہ ان چیزوں کو سامنے رکھے ہیں کہ سرکار اللہ تعالی نے جو یہ ارشاد فرمایا دو روایتیں تھیں دونوں روایتیں یعنی جب تک ہم ہمارے علماء کی شرح نہ پڑھ لیں کہ اس حدیث سے کیا ہو رہا ہے حدیث سے کیا ہے اس وقت ہم فیصلہ کیسے کریں جی ہے اور سمجھنا اور اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے اس کا ذہن نشین ہونا یہ ضروری ہے جہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ معمولی لباس اور اس کے بارے میں وہیں پر ہمیں خود سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے روایات کے اندر جو دعا تعلیم دی ہے وہ بھی تو ہے نا کہ الحمد للہ اللہ تو جب کوئی نیا لباس پہنو تو اللہ کا شکر آزاد اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی ہم بھی بیان کرو شاید. تو دونوں چیزیں شاید. ہیں کہ عمدہ لباس بھی اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے جبکہ تکبر نہ ہو اچھی نیت کے ساتھ ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے کہ اگر تمہیں کبھی معمولی لباس پہننا پڑ جائے کوئی ایسا موقع آ جائے یا کبھی ایسی ضرورت درپیش ہو جائے تو پھر یہ دل میں نہ لاؤ کہ یار یہ کیا بات ہوئی یہ میں کیسے پہنوں کیسے جاؤں کسی کے سامنے تو یہ ہمارے لیے ایک مثالیں ہیں کہ جو مسلمان کی تربیت کے لیے جو بیان کی گئی ہیں اچھا نیکسٹ کوشچن تھا وہ سفید لباس کے بارے میں اسلامی بہنوں کے سفید لباس کے حوالے سے کوئی عورتوں کے لیے لباس کلر کی کوئی روایت پڑی نہیں کہ ممانا تھا یہ وہ دن اللہ هي هي على الفله حول هي على الفلا حول اللہ وڈکم اللہ اللہ محبوب اللہ ہزار چکی ان شاء اللہ کچھ دیر میں چند مدنی پھول رہے گی اگر آپ کی جاتے تو جی جی وہ جی مدنی چلے کہ کو قرض کر دو پہلے تو ایک اس روایت کو بیان کر دوں گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ضلعت کا لباس پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں شہرت کے لباس سے محفوظ فرمائے اس کی طرف لوگوں کی انگلیاں اٹھیں تو ایسے لباس سے بھی بچنا چاہیے اور ایک اور حدیث پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھت فرمائی من تشبی قوم انفاہو امین کہ جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے اس کے تحت مفتی صاحب نے مدنی پولیہ دیا یعنی جو شب دنیا میں کفار فارسی کو مدکار کیسے لباس پہنے ان کسی شکل بنائے کل قیامت میں ان کے ساتھ اٹھے گا اللہ اور جو متقی مسلمان کسی شکل بنائے ان کا لباس پہنے وہ کل قیامت میں انشاءاللہ متقیوں کے زمرے میں اٹھے گا سبحان اللہ کتنی پیاری بات سبحان اللہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے البتہ چند ایک مدنی پھول میں رسالے سے وہ جو باپا کا جو تھے وہ بھی کہ ایک تو لباس پہنتے وقت کی دعا آپ نے بھی سنی وہ دعا اللہ کرے کہ ہم کو یاد ہو جائے منصورے میں غالباً ہے یہ جی جس نے بیٹھ کر امامہ باندھا یا کھڑے ہو کر سراویل ویل یعنی پاجامہ یا شلوار پہنی تو اللہ عز و جل اسے ایسے مرض میں مبتلا فرمائے گا جس کی دوا نہیں پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجئے کہ سنت ہے مسئلہ جب کرتا پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کیجئے پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں اسی طرح پاجامہ پہننے میں پہلے سیدھے پینچے میں سیدھا پاؤں داخل کیجیے اور جب کرتا یا پاجامہ اتارنے لگے تو اس کے برعکس یعنی الٹا کیجیے اپوزٹ کیجیے تو یہ چندمدنی پھول میں نے آپ کی طرح इसके साथ اس کے ساتھ ہی مرد کے لیے ناف کے نیچے سے तक کے نیچے تک عورت ہے یعنی اس کا چپانا فرض ہے اس میں داخل نہیں اور گھٹنے داخل نہیں یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے ستر میں گھٹنے داخل ہیں آپ نے پڑھا کہ نہیں ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے داخل, داخل, داخل ہیں آمین. اسی طرح آج کل بعض لوگ سارے عام لوگوں کے سامنے لے کر ہاف پین وغیرہ جو پہنتے پھرتے ہیں جس سے ان کے گھٹنے اور رانیں نظر آتی ہیں یہ حرام ہے ایسوں کے کھلے گھٹنوں اور رانوں کی طرف نظر کرنا بھی حرام بالخصوص کھیل کود کے میدان ورزش کرنے کے مقامات میں ساحل سمندر پر اس طرح کے مناظر زیادہ ہوتے ہیں جیسے ایسے مقامات پر جانے میں سخت احتیاط ضروری ہے بس اللہ کرے کہ ہم مدنی ہولیا والے بن جائیں آمین دعوت اسلامی کا مدنی حلیہ یہ بہت ہی پیارا ہے آپ مدنی چینل پر دیکھتے رہتے ہیں داڑھی زلفیں سر پر سب سرا شریف کلی والا سفید کرتا سنت کے مطابق آڈلی پنڈلی تک لمبا آستین ایک بالی سٹوری سینے پر دل کی جانب والی جیب میں نمایا مسوا پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے اوپر سر پر سفید چادر پردے میں پردہ کرنے کے لیے مدنی انعامات اور عمل کرتے ہوئے کتھی چادر بھی ساتھ رہے تو مدینہ مدینہ تو انشاءاللہ شاء اس سے یہ ہوگا کہ ہم ایک اپنی مذہبی وضاء کے ساتھ رہیں گے مجھے وہ کوریا کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہاں ایک کورین نے ہمارے اسلامی بھائی کو دیکھا اور اسے پوچھا کہ یہ ہولیا جو تم نے یہ ماما اور یہ سب پہنا یہ سب کیا ہے تو اس سے پھر بتایا کہ یہ ہمارے آقا کی سنت ہے ہمارے نبی کی سنت ہے اس طرح کا سب نے سمجھایا تو اس کورین نے کہا کہ میں نے آج تک اسلام کو پڑھا تو کبھی دیکھا نہیں تھا آج اسلام میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آؤں اور وہیں کلیما پڑھ کے مسلمان ہو گئے سباندھا. ہم نے دیکھا ہے اس طرح میں یہاں افریقہ یا کسی یا فارسٹ کی کسی کنٹری سے آ رہا تھا راستے میں ایک اور شخص ملا بس یہ دیکھ کر آؤں گا روتا تھا ہماری داڑھی میں ہاتھ ڈالے ہمارا یہ پکڑے روتا تھا اوکے بس پخر کرتا تھا تم لوگوں نے کیا لباس کیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق ہے سب کل کا موضوع اگر عطا دیا جائے کل کا موضوع گھر میں آنے جانے کے متعلق گھر میں آنے جانے کے متعلق روز گھر سے نکلتے ہیں گھر میں آتے ہیں گھر میں رہتے بھی ہیں تو گھر سے متعلق ہماری شخصیت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے اس سے متعلق ضرور سوالات بھی آپ ریکارڈ کروا دیجئے گا مزید چینل کے ناظرین اس موضوع سے متعلق ان شاء کل دوبارہ کم بیش ساڑھے سات سات پینتیس تک انشاءاللہ شاء اللہ پڑھ کر ہم مدینہ سزانہ جماعت کے ساتھ حاضر ہو, حاضر, حاضر ہو جاتے ہیں اب اجازت چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ شاء جو مزید ہمارے سلسلے ہیں وہ آپ دیکھتے رہیے مدنی چینل کی برکت لوٹتے رہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی